السلام علیکم السلام اللہ محمد جی کچھ میں مجھے یہ بتائیے سر کے حوالے سے کہ آپ لوگوں نے سبق یاد کیا, کیا, کیا, کیا؟ سبق یاد کیا ہے یا نہیں کیا کچھ نہ کچھ تو وہ ہوئی. اچھا سنایا بھی ہے کسی کو سنایا بھی ہے ایک ہوتا ہے کہ انسان یاد کرتا ہے تو دوسرے کو سناتا ہے ایک ہوتی ہے سیلف اسیسمنٹ اور ایک ہوتی, ایک ہوتی ہے کہ ایکسٹرنل اسٹوٹرنل ٹھیک ہے صحیح ہے ہاں آپس میں سنائیں دوسرے کو اور جتنا یاد کریں گے اتنا بہتر ہوگا میں بار بار یہ سبق کا حصہ ہے میں بار بار آپ کو بتاتا چلوں یہ جو گردانے آئیں گی نا بعض ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں بعض ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے تصویر بنائی ہوئی تھی تصویر بنائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک ایک ایک گردان کی پوری ایک ایک تصویر یعنی سو سو دفعہ اس گردان کو کیا کرتے تھے سو سو دفعہ تصویر بنی ہوتی تھی اور اس کے اوپر اس کو پھیرا دیتے تھے اور اس طرح یاد کرتے تھے ایسے بھی لوگ ہیں اور ایسے کمال کی ماشاء اللہ استداد ہے ان کی میرے رشتے دار ہی ہیں وہ کل میں نے بتایا تھا کہ میرے آئیں گے تو وہ آئے ہوئے تھے وہ ماشاء بہت ذہین آدمی اور اس طرح سی اے کر رہے تھے پھر سی اے کرنے چھوڑ دیا پھر آئے مدرسے کے اندر پڑھا وفاق کے اندر پولیشن ٹاپ کرتے رہے اور ماشاء بہت کمال کی استعداد ہے ان کی تو وہ انہوں نے مجھے یہ چیز بتائی کہ میں جب پہلے سال میں گیا تھا تو وہ پانچویں سال میں تھے وہ پانچویں سال میں تھے میں پہلے سال میں جب گیا مدرسے کے اندر تو انہوں نے مجھے یہ چیز بتائی کہ دیکھو میں نے ایسے پڑھا ہے میں اس اس طرح محنت کرتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا وہ ہوا کتنی آسانی ہو گئی تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کریں میں بھی کرتا تھا بہت زیادہ پڑھا لیکن یہ تھا کہ اس طرح تصویر تو نہیں بنا کے لیکن بار بار ساتھیوں کو سنا کے اور اس طرح کیا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا جتنا ٹائم ہے اتنے اس کے اوپر اپنے آپ کو لگائیں مایوس نہ ہوں مایوس نہ ہوں مایوس نہ ہوں آپ لوگ بس لیکن محنت کریں محنت کریں آپ لوگ اور چیزوں کو یاد کریں آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوتی جائے گی آپ کا کام ہے چیزوں کو یاد کرنا جو میں آپ سے کہتا ہوں آپ لوگ اجرا کی فکر نہ کریں آپ لوگ یاد کریں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں یاد بھی کرنا ہوتا تھا لیکن یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اجرا کیسے ہوگا ان کو اپلائی کیسے کرتے ہیں چیزیں یاد تو کر لیتے تھے لیکن اپلیکیشن کیا ہوگی وہ سمجھ نہیں آتی تھی میں نے جو پھر محنت کی اپلیکیشن کے اوپر اجرا کے اوپر صرف اسی وجہ سے کی کہ بھائی جو میں نے جو بیس گھنٹوں کے اندر کام کیا ہے بیس گھنٹوں میں کام کیا ہے اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو وہ تین یا چار گھنٹے سے زیادہ کا کام نہیں ہے تین یا چار سے زیادہ گھنٹے کا کام نہیں ہے لیکن صحیح گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیس بیس گھنٹے لگے اس کے اندر تو اگر آپ کو صحیح گائیڈنس مل جاتی ہے تو ان شاء اللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ لوگوں کو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے سبق یاد کرنا ہے بس آپ سبق یاد کریں جو نہ سمجھ آئے پوچھیں مجھ سے میں بار بار بتاؤں گا بار بار بتاؤں گا اور اس کی اپلیکیشن انشاءاللہ ہم کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس میں سے ٹائم نکال کے اگر کوئی ایکسٹرا بھی ہمیں کرنا پڑا ٹائم نکالنا پڑا وہ بھی ہم انشاءاللہ کر لیں گے لیکن آپ لوگوں کو اپنی استداعت بنائیں دو چیزوں کے بارے میں میں ہر بندے کو کہتا ہوں کہ بھائی تمہیں اور کوئی چیز آئے یا نہ آئے تمہیں تمہیں صرف ناپ آنی چاہیے تمہیں صرف چاہیے اگر آپ کو صرف ناب آ جائے گی آپ کے لیے کتابیں بڑی آسان ہو جائیں گی ساری بھائی عربی کی کتابیں ہیں ان کو تو آپ نے بس صرف ایسا ایسا کرنا ہے لیکن سر آپ کو آتی ہے اجرہ آپ کا ہوا مضبوط ہیں آپ اس کے اندر کتابیں آپ کے لیے حلوہ بن جاتی ہیں اس لیے اس کو تھوڑا سبق کریں چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سبق شروع کرتے ہیں اس تو ہم نے پڑھ دیا تھا کہ جی یہ گردانے کی فعلا فعلا فعلو فعلا کے ساتھ گردانیں میں رکھی تھی آج ہم اسی ترجمہ کریں گے آج ہم اس کا ترجمہ کریں گے دیکھئے جی دیکھئے کہ اب گردانیں اسے ترجمہ کیسے ہوگا آپ نے یاد بھی ایسے کرنا ہے فعلا منٹر آتے جی بسم اللہ رحمان فالا اس ایک مرد نے فالا کیا ان دو مردوں نے فالو کیا ان سب مردوں نے فالت کیا اس ایک عورت نے فالتہ کیا ان دو عورتوں نے فالنا کیا ان سب عورتوں نے فالتہ کیا تو ایک مرد نے فالتماں کیا تم دو مردوں نے فالتم کیا تم سب مردوں نے فالتو کیا تو ایک عورت نے فالتو کیا تم دو عورتوں نے فالتون نہ کیا تم سب عورتوں نے فالتو کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے دیکھیں مرد کے لیے بھی وہی استعمال ہوگا عورت کے لیے بھی کیا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے فالتو مرد بھی کہے گا تو وہی کہے گا فالتو عورت بھی کہے گی تو کہے گی فالتو اور فال نہ کیا ہم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے یا سب مردوں نے یا سب عورتوں نے ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ سب کی طرف سے وہ آ جاتا ہے تو اب کیسے ہوگا گردان آپ نے جو یاد کرنی ہے آپ اس طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی پہلے تین سیگے مضکر کے لیے پھر تین سیگے مضکر غائب کے لیے پھر تین مونس غائب کے لیے پھر تین مذکر حاضر کے لیے پھر تین مونس حاضر کے لیے پھر جو ہے دو متقلم کے آنے ایک واحد متکلم کا آنا ہے ایک جمع متکلم کا آنا ہے ٹھیک ہے نا تو اب کیا ہوگا دیکھیں ذرا کیا اس ایک مرد نے کیا ان دو مردوں نے کیا ان سب مردوں نے کیا اس ایک عورت نے کیا دو عورتوں نے کیا ان سب عورتوں نے کیا تو ایک مرد نے کیا تم دو مردوں نے کیا تم سب مردوں نے کیا تو ایک عورت نے کیا تم دو عورتوں نے کیا تم سب عورتوں نے کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے کیا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں نے سب عورتوں نے ٹھیک ہے نا تو یہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کرنا اور ساتھ ساتھ اگر اس میں یاد کر لیں گے تو بہت اچھا ہے کہ ساتھ ساتھ وہ بھی ہو کیا اس ایک مر نے فعال کیا ان دو مردوں نے فعالو کیا ان سب مردوں نے فعالت کیا اس ایک عورت نے فعالت کیا ان دو عورتوں نے فال نہ کیا ان سب عورتوں نے فالتہ کیا تو ایک مرد نے فالتو کیا تم دو مردوں نے فالتم کیا تم سب مردوں نے فالتو کیا تو ایک عورت نے فالتو ماں کیا تم دو عورتوں نے فالتو نہ کیا تم سب عورتوں نے فعالو کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے فال فعال نہ کیا ہم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے تو تو تو یہ یہ جائے کرتے کرتے ہیں تھا معروف کا کا اس چلے نفی ماضی معروف ما فا نہیں کیا اس ایک مرد نے ما فا نہیں کیا ان دو مردوں نے ما فا نہیں کیا ان سب مردوں نے ما فالت نہیں کیا اس ایک عورت نے ما فا آلاتا نہیں کیا ان دو عورتوں نے ما فعالہ نہیں کیا ان سب عورتوں نے ما فا نہیں کیا تو ایک مر نے ما فالتما نہیں کیا تم دو مردوں نے ما فالتم نہیں کیا تم سب مردوں نے ماں فالتو نہیں کیا تو ایک عورت نے ماں فالتو ماں نہیں کیا تم دو عورتوں نے ماں فالتو نہ نہیں کیا تم سب عورتوں نے ماں فالتو نہیں کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے ماں فالنا نہیں کیا ہم دو مرد یا دو عورتوں نے سب مرد نے سب عورتوں نے ہو جائے گی بات ہو جائے گا یہ پیٹرنز ہیں یہ بات یاد رکھنی ہے آپ کہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے کیسے رٹے لگائیں فلانگ کریں یہ پیٹرنز ہیں یہ ایک کرنی ہے اس کے بعد ساری چیزیں انہی کے اوپر فٹ ہوتی جائیں گی ساری چیزیں ان پہ فٹ ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے نا اس لیے اس پہ گھبرانا نہیں ہے کہ جی ہم ایسی چیزیں یاد کر رہے ہیں یہ کیا رٹے لگا رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں یہ رٹے میں نے صرف آپ سے انشاءاللہ یہ چند جو گردانیں ہیں اس میں رٹے لگوانے ہیں بس اس کے بعد باقی جو کچھ ہے وہ آپ نے اس کے اوپر فٹ کرتے جانا ہے ہر گردان خود بناتے جائیں گے ترجمہ بھی خود بناتے جائیں گے اب آئے مجھول کیا تھا فائل کا پتہ نہیں چلتا جب فائل کا پتہ نہیں چلتا تو اب کیا کریں گے اس میں سے تو کیا گیا وہ ایک مرت کیا گیا وہ ایک مرت اب کس نے اس کو مارا کیا ہوا جو کچھ ہوا اب پتہ نہیں ہے یہ ویسے کیا گیا گئے گئے وہ, وہ, وہ ایک عورت پوئیلتا کی گئی وہ دو عورتیں فوائل نہ کی گئی وہ سب عورتیں پوائلتا کیا گیا تو ایک مرت فل تما کیے گئے تم دو مرت فل تم کیے گئے تم سب مرت پی کی گئی تو ایک عورت پوئل تما کی گئی تم دو عورتیں پوئل تن نہ کی گئی تم سب عورتیں <laughs> کیا گیا میں ایک ایک عورت کو ما فلا نہیں کی گے نہیں کیا گیا وہ ایک مرد ما فلا نہیں کیے گئے وہ دو مرد ترجمہ تو یاد کرنا ہے نا ما فلو نہیں کیے گے وہ سب مرد ما فلا نہیں کی گئی وہ ایک عورت ماں فلتا نہیں کی گئی وہ دو عورتیں ما فونا نہیں کی گئی وہ سب عورتیں ما فلتا نہیں کیا گیا تو ایک مرت ماف علتماں نہیں کی تم دو مرد ما تم نہیں کی گئی تم سب ما نہیں کی گئی تو ایک عورت ما تو ماں نہیں کی تم دو عورتیں ما فو نہیں کی گئی تم سب عورتیں ما فو نہیں کیا گیا میں ایک مریا ایک عورت ما نہیں کی گیا ہم دو مریا دو عورتیں سب مریا سب عورتیں کوئی مشکل نہیں ہے یہ تو بات سمجھا رہا ہوں کو تو بتا رہا ہوں کو کوئی مشکل نہیں ہے یہ پیٹرنز ہیں ان پیٹرنز کو یاد کرنا ہے بس اس کے بعد آپ ہر چیز کو اس کے اوپر فٹ کرتے جائیں گے ہر سیگا خود بخود بنتا جائے گا تو یہ کیا یہ پیٹرنز ہیں جن کو یاد کرنا ہے آپ نے ہو جائے گا دو چھٹیاں آ رہی ہیں ہفتے اور اتوار کی کل اور پرسوں منڈے کو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے منڈے کو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے پھر میں بتاؤں گا گردان پہلے یاد کر نہ میں نے جس میں پہلے یاد کہا تھا گردان گردان میں نے کہا تھا پہلے یاد کر لیں پہلے فالا فالا فالو فالت فالت فالنا فالتو فالتوا فالتو فالتو فالتوا فال فلت فالتو فالنا ٹھیک ہے یہ کردانے سے یاد کریں گے پھر اس طرح یاد کریں کیا, کیا, کیا, کیا اس ایک مرد نے کیا دو مردوں نے کیا ان سب مردوں نے کیا, کیا ایک عورت نے کیا کو یاد پھر ان دونوں کو جوڑ لیں ساتھ فعلا اب جوڑیں گے کیسے فا کیا اس ایک مرد نے فعال کی مردوں نے اس طرح یاد کریں پھر ٹھیک نمبر اپنے پاس رکھا کریں چھ سیکھے غائب کیے ہیں چھ سیکھے حاضر کیے ہیں دو متکل کیے ہیں تین سیگے پہلے ملک کے لیے آتے ہیں تین مونرس کے لیے آتے ہیں نا اس طرح ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا اگر آواز کا بچی جو ہے نا وہ جا کے وہ انٹرنیٹ کی اس کو کیبل کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک ہے جی ہو جائے گا اس کی دعا کریں اس کے جو ہے وہ خراب ہو اس کا پیٹ بڑا سا خراب ہوا اس پہ جو ہے وہ فون بھی آ رہا تھا اس کی دعا کریں اللہ تعالی اس کو شکا دیں نہیں بس آج اتنا ہی باقی پھر ان شاء اللہ کل رات کو انشاء اللہ بیان ہوگا کل کوئی وہ تو نہیں ہے کانفرنس نہیں ہے کل نہیں ہے کوئی. مین کانفرنس تو نہیں ہے کانفرنس نہیں ہے بس پھر ان کل بیان ہو گئے منٹ پہ, پہ بیان ہوگا پھر جو ہے ٹھیک السلام علیکم اللہ مائک فری